Oh uh -huh. والله <سؤال> من شعور ينفسنا والمسجدات العمالنا من يهدئ الله خلاه مرجنا ومن يزيل خلاهاتنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً حبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقاً تقاتله ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خرقكم من نفس واحدا وفرق منها درجها وبسأ منهما رجالا كثيرا ونشاءا واتقوا الله الذي تشاءرون به والأرحام إن الله سرم عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا الشديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد غاز خوزا عظيما أما عباد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدداتها وكل مهددت ودعا وكل مجعاة مبنى كل ضرالة في النار فعوذ بالله السميع الذي من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس وانتنظر نفس ما قد منك وانتقوا الله إن الله صفير لما تعملون نصر الصامعين وذل قال لدين یہ سورت حشر کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے جس میں ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے تو کے پرت کرا دی ہے ایک تو ہے انسان اپنے اندر تقوا پیدا کرے ہر کلما کو نہ سنما ما قدمت نکلے اور ہر انسان اپنا محاصہ لے محاسبہ کرے اور جائزہ لے لکھ کے آمد کر آنے والا دن جو قیامت ہے اس کے لیے اللہ رب العالظمین کے پاس کیا اس نے جمع کرایا ہے کتنی نیٹیاں کتنی بخار کی ٹیمیں اور کتنے امان اللہ رب العالظمین نے ہاں جمع کرایا ہے یہ ہر مسلمان اور محاسبر نقش اللہ نے فرق کرا دیا ہے کہ ہم نے ہر انسان محاسمت کرے نبی علیہ والسلام نما کی کسی محاصر نفس کے تعلق سے کہ انسان اپنے آپ کو کبھی لاس ملنا چاہتے ہیں حدیب بصن شہدیب اور دو تین صحابی کرام سے سمر ہے ان میں ایک مالک رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام السلام ساتھ نمائیں آئے لوگوں کی وتعربوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء وقت وصل الله أن يذكر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم أو كما قال عليه الصلاة الثاني نبي عليه الصلاة الثاني حديث جدا أقلت ما قمتوا خطاب شرح ثماته أين يمكنونه افعلوا خير ذهركم ہمیشہ اپنی زندگی ہر جب سے تمہارے اندر ہوش ہوا سال سوج بجائی اس وقت سے لے کر کے ساری زندگی میں کامال کرنے کی کوشش کرتے رہو نئے کامال کے بابر دیتے رہو اس آپ کو خریدنا کیا اپنے ساری زندگی بھر کرتے رہو کوئی خاص وقت اس کا متا نہیں ہے ایک مسلمان ہوش ہوا سنبھالنے کے بعد جب تک اس کے جسم میں جان ہے جب تک موت نہیں آتی اس کے اوپن یہ اعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت و اعت جب رہے شاستروں کے فرما برداری کرنا اللہ رب العالمین نے فرق فرار دے رکھا ہے چنان اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تک موت نہیں آ جائے تب تک آپ نیک کام کرتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں رب تمام شرما ہو مسلمانوں کو خیرات فرمایا وَلَا تَموتُم کی حالت میں آئے لیکن نبی علیہ صلاب شاہ نے شاہ فرما یہ تو ایک قومی روپ میں ہے اس آدمی پھر اس کے अंदर کچھ مخصوص ہدایات نبی علیہ صلاب نے دی فرمایا وقت نہ تو ہمیشہ کرتے رہو نیکما کی پابندی کرتے رہو لیکن اللہ محب العالمی نے کچھ نیکیوں کے جو سواد کے مخصوص ایام مقرر کر ہیں جن ایام کے جن مخصوص دنوں میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نیٹیوں کا مقصرت اور بخش اور عمال کے کو بہت اونچا مقام و مرتبہ ادا کر دیتے ہیں ان تعینوں کا ان اوقات کا ذرا خیال رکھو انتظام رکھو وہاں اللہ رب العالمین نے خیر و مرقت کے عر و شواب کے مقرر اور سے جو مخصوص ایام مقرر کیے ہیں جن میں بندہ کرتا کم ہیں اور فادا بہت زیادہ اللہ سماتے ان اوقات کا اور ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا وہ کون سے اوقات ہیں؟ کیوں اللہ حبت العالمی جب دینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے کچھ ایسے اوقات مقدر کرنے میرے بندو ان تم دیکھیا کرو گے تو اس کے درجات بہت زیادہ ہم بڑھا دیں گے تمہاری مقصد تمہارے تمہاری کرے گی اور تم تھوڑا سا بھی کرو گے تو تمہارے درجات ہم بہت زیادہ بلند کر دیں گے یہ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کی نادری نہیں کرنا کیوں اللہ سماتے ہیں. کا کے وشوا سمتیں اللہ قرآن اپنے پدر کرم سے ایسے کچھ نیکیوں کے اوقات مقرر کر رکھتے ہیں اور جو انسان ان مخصوص اوقات بھی اللہ رب مین کی محمد اور بڑکنیں حاصل کر لیا وہ مرتے جم تک کبھی اللہ کے پدو کرم سے محروم نہیں ہو سکتا اس لیے ان اوقات کا بڑا خیال رکھنا پھر جب یہ سراب نے شاپ بنایا اللہ اور اللہ اور سوال کرو مانگو اے اللہ ہمارے سارے ہمارے سارے کاموں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے بفرت کر دے اللہ کی گلاح کی مجھے سدا نہ دینا نہ دنیا میں آؤ نہ آخرت رکھ برابر یہ دعا پابندی سے کرتے رہنا ۔ نا اور اے اللہ دشمن دشمن دنیا میں ہمارے تمام دشمنوں کے ممر و سے ہمیں محفوظ کر لینا ہمیں کسی ظلم کا شکار نہیں ہونے دینا ایک کثرت سے دعا کرنی چاہیے نبی رہی شراط و شناقیوں کے جو خاص چیزیں اور جن ایام کو اپنی رحمتوں کے مسرت کے بخش کے رفراد اور کے مقرر کیے ہیں انہی میں سے ایک وقت وہ ہے جو آج سے شروع ہوا ہے دلی کا پہلا اشرا یہ دلی کا پہلا اشرا جس کی آج پہلی تاریخ ہے پہلی تاریخ چلے کر کے تاریخی ہے یہاں ہمارے اولاد کے لیے بہت ہی خیر و تر کرتے ہیں نبی علیہ السوات اسلام کی حدیث امام بخان بس نکی نقل کرتے ہی منا اے اب کرو امریا ایامر اشرے اور تمہارے زندگی میں اتنے تمہارے شب و روز میں جو تمہیں دل مقرر ہوتے ہیں جو تمہیں موقع ملتا ہے سات سے اصل تمہاری زندگی کے سب سے زیادہ بڑے اور اور خیر و برکت کے جو دل ہوا کرتے ہیں وہ دل ہی کرتے ہیں اس لیے ان دنوں کی اللہ ہمیں قدر کرنی چاہیے یہ اللہ ہم ہاں اپنے فضر و کرم دے ہمارے لیے دن اچھے سماج کے نیک امال کے قبولیت کے ہماری مقصد خاصا موقع اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا ہے اس لیے ہماری زندگی آئے رب کی عماد نئے سامان سدھارے نہ کھیل کودی اور کاروبار کو ظاہر کرتے نہ ان دنوں کی اہمیت اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہیں کتم کھائی سرمایہ عشر دے اللہ قسماتے کسم دل قسم ہے دلی کے دس تاریخ کی کسم ہے وہ دیالی اشر دی دس دنوں کی اللہ حرکی کی اس کے مقام و کے لئے. وَلَيَا کے دن کی اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے ایام ہیں ان دنوں میں ہمیں بس رہ کر کے اللہ رب کی عبادت نئے امان ذکر سات, توبہ سب صدقہ کو خیر کر کے ہمیں زیادہ زیادہ نئے کوشش کرنی چاہیے الحمد للہ ان تسلیموں کے مطابق رحمت اللہ نے تعالیٰ کا شاعر کیا جا رسول اصول نے ساتھ دھمایا میرے مچھل یہ دس دن تو دل مل رہے ہیں یہ ہی ممال ہی آپ نے انسان زندگی بھر میں کام آ کرتا ہے لیکن انڈسٹین آپ نے آج سما ورن جہادی شبیر کہ ہاں ان دس میں عام نیتوں کے عام ہمارے سوالیہ کے جو الگ و سلام اور جو سردار اور ادبارہ مکان اللہ تعالیٰ ادا کرتی دی ہے وہ جہاد کی شبیر میں کرنے والا مجاہد بھی ان ایک اعمال کے جو سواد مقابلہ نہیں کر سکتا جو ان دس میں نیک آماد کو اللہ تعالیٰ نے ادا صحاب رام نے کہا ہے بندہ مایا ہاں رجون خراج ہی ممالک ہاں ایک انسان ایسا ہے ایک انسان ایسا ہے جس کے درجان جس کے نئے آواز الحمد تعلیم کے نتیجے ان دس سے زیادہ بڑھا کے جاتے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا آدمی سات رجم بین ممالک آدمی اپنی جان اپنا مان اپنی سواری لے کر کے اللہ کے کلنے کو بلند کرنے کے لیے میدان میں گیا اور دشمنوں نے اسے شہید کر دیا مال شب کر لیا وہاں ہوں اور اس کی سواری کو ختم کر دیا آپ نے ساتھ سمایا اس مجاہد کا جو سوال ان دس دنوں میں دیکھا مال کے برابر یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے الحمد اللہ علی نے یہ بہترین مواقع ادا کیا اس لیے کی ہمیں کرنا چاہیے اور کم سے کم نبی رہسانی حدیث اللہ تعالیٰ جو ہیں ان میں کم سے کم بھی الحمد للہ کم سے کم یہ پر جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو روپی ہندی میں سبحان سبہ نمبر سے اور کی حدیث، نبی علیہ احب اللہ اللہ کے سب سے محبوب کرنا چار ہے حکومت دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنے و سے انسان کو انسان کو تو دو نعمتیں بڑی عظیم ترین دیتا ہے دو موقع دو چانس دیتا ہے لیکن آج ہی سب سے زیادہ ناکری دونوں نعمتوں کی کرتا ہے اللہ کو نعمت بھی دیتا ہے کہ میرے بندے اپنے مقام کو اونچا کر ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے اچھے فراہم ایک تندرستی دیتا ہے اور دوسرے پھر اور کائن دیتا ہے انسان اپنی صحت سے فائدہ اٹھائے ان لوگوں کو کئی بار کو نسیحت حاصل करें آج Let me see. ہر براہ جس شہر میں رہتے اللہ اللہ عالمی اللہ ہر پریشانی سے دور کرنے بچا لے ابھی آنے والے جو دن ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان سے اٹھانے کی توقع اللہ والمسلمين والمسلمين والمسلمين عبادا الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأدل والحساس وإنساء للقربة وينهاء عن إفرح الشائل والمقرب والبكي يعدكم لعلكم تذكرون وذكروا الله للقربة والروح يستير لكم وذكر الله تعالى أكبر